الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضل بعدهم على بعض اللہ مالک الملک احکم العاکمین کی توفیق سے آپ تیسرا پارہ سن رہے ہیں اس کا خلاصہ پیشی خدمت ہے تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے جو انبیاء رسول علیہ مسلام ہیں ان میں درجات کسی کے درجہ زیادہ ہے اور کسی کا درجہ کم ہے اور ان سب میں پانچ رسول افضل ہیں انزم پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام اور محمد رسول آسل. اور ان پانچ میں دو افضل ہیں جن کو خلیلان کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں افضل ہیں جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں بعض مقامات میں یہ آتا ہے کہ مومن ایمان لاتے ہیں نبیوں رسولوں پر لا و فر کو بین میں رسول ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں ہم یہ تفریق نہیں کرتے یہودی موسی علیہ السلام کو مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو محمد رسول وسلم کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام Uh, اور عیسیٰ علیہ السلام کو موس علیہ السلام کو مانتے ہیں محمد اور رسول السلم کو نہیں مانتے اور مسلمان تفریق نہیں کرتے موس علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں محمد رسول وسم کو بھی مانتے ہیں تو جن میں یہ نہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا نہ لانا یہ تفریق نہیں کرتے یہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں رسولوں میں درجات نہیں ہے. درجات تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو دل کھول کر جو ہم نے مال دیا ہمارے دیے ہوئے مال سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کر دے تمہارا ہمارے ذمے ہم اتاریں گے کتنا اتاریں گے آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ کتنا اتاریں گے لیکن خرچ کرو موت سے پہلے پہلے یہ نہیں کہ موت کا ہاتھ پڑے اتنا اس کو دے دو اتنا اس کا ہو گیا حدیث میں آتا ہے ہو گیا جس کا ہونا تھا تو چھٹی کر چل دینا تھا تو پہلے دینا تھا اب وقت نہیں ہے اتنا پلان کا اتنا پلان ہو گیا جس کا اس کے بعد آیت القرسی ہے جو پرانے مجید میں سب سے افزل ہے سید القرا جن کا لقب تھا قرہ کے سردار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم العبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ یہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا او oh, بھائی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ بش نا لفظین کفرو سناؤں وہ کہنے کے کہ جناب اللہ نے میرا نام لیا رسول ہاں اللہ, اللہ نے تیرا نام خوشی سے رونا شروع کر دیا یہ وہ قرآن کا کاری ہے اور سید القرا ہے بن بنکار رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک دفعہ رسول اللہ سب نے سوال کیا اوبئی مجھے یہ بتا قرآن میں سب سے افضل افضلی کون سی ہے وہ چپ آپ سمجھیں گے کہ شرما رہا نہ بولو بولو بتاؤ بتاؤ شاباش بتاؤ جناب آیت ال آپ نے خوشی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے واقعی قرآن میں سب سے افضل عیت آیت ال ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے اور وجہ بھی بیان کر دوں کہ اس ایک ایت میں سولہ دفعہ اللہ کا ذکر ہے سولہ دفعہ ایت ایک ہے لیکن اللہ کا ذکر اس میں سولہ دفعہ ہے یہ ایت الکرسی بہت افضل ایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھے اور بعد میں یہ ایت الکرسی پڑھے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی موت ہے مرتے ہی جنت میں جائے گا اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ یہ چور سے اور ایسی چیزوں سے حفاظت کا کام دیتی ہے ایک دفعہ ابو حریرا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ فطرانے کا ڈھیر لگا تھا کھجوروں کا مجھے لگ رسول نے پہرے دار بٹھا دیا صلاح صاحب آدھی رات کے وقت ایک مسکین سا آدمی آیا اور کھجورے ڈالنے لگا اپنی چادر میں نے پکڑ لیا یہاں کھجورے تم ڈال رہے ہو تم رکھ کے گئے تھے یہاں کیا کر رہے ہو تم جناب میں غریب ہوں میرے بال بچے بھوکے یہ وہ ابوریرا کہتے مجھے ترس ہے میں نے چھوڑ دیا اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا آپ نے پوچھا ابوریرا وہ چور کا کیا ہوا رات جناب بڑے واسطے دیتا تھا اللہ کے تو میں نے چھوڑ دیا فرمایا آج آئے گا وہ پھر آئے گا آج ابوریرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کو وہ پھر آیا پھر کھجورے ڈالنی شروع کر دی اور میں نے کہا تم پھر آ گیا میں نے تجھے کل بڑ... چھوڑ دیا اور تو کہتا یار کیا بتاؤں تمہیں اتنی بھوک تھی گھر میں برداشت نہیں بچے بلک رہے ایسی باتیں کی ابو ریرا کو ترس آ گیا پھر چھوڑ دیا دوسرے دن پھر اللہ تعالی نے بتا دیا رسولہ صاحب نے پوچھا ابو ریرا وہ کیا ہوا چور کا وہ تیرے قیدی کا کیا ہوا جس کو پکڑا تھا? آپ بہت منت سماد کرتا تھا تو میں آج اب پھر آئے گا دیکھا اچھا جناب اگر آج آیا نا آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا پھر وہ آدھی رات کے بعد آ کے کھجورے ڈالنے لگ گیا بریرا رضی اللہ تعالی نے کہا تو نے روز تماشا بنا رکھا ہے مجھے... میں تجھے چھوڑتا ہوں تو آج تو میں تجھے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے آج اب نہیں چھوڑے گا رضی اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا اور چور سے بھی تیری حفاظت ہو جائے گی وغیرہ نے چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ صبح رسول سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو آپ نے پوچھا بورا رہا وہ کیا منا کہہ دی اور چور کا جناب وہ احتل کرسی مجھے بتا کر گیا فرمایا جھوٹا تھا بات سچی کہہ گیا پتہ ہے کون تھا تین دن تم جس سے ملتے رہے نہیں جناب میں شطان تھا خود اپنے آپ سے بچنے کا نسخہ بتا گیا یہ جو کہتے ہیں نا یہ نہیں مانتے مارنی ہوں لکان یقر یہ نہیں منتے میں گل کر لگا کہ تھی ویسی مننی کوئی نہیں پہلی وہ یقوب علیہ السلام کے آئے نا بیٹے یوس افاؤ کو پھینک کے آتے ہی کہتا ہے بابا نے ماننی نہیں اس کو بھیڑیا کھا گیا ویسے نے ماننی نہیں جھوٹا آدمی پہلے ہی کہہ دیتا تم نہیں بھائی قرآن کی بات سناؤ حدیث کی تو ہم مانیں گے چھوڑیں گے ایسی چھوڑیں گے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے اور کہتے ہیں تم نے نہیں بھائی نہیں مانیں گے ہم قرآن مانتے ہیں حدیث مانتے ہیں باقی نہیں مانتے ہیں. تم کو ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے یہ کوئی بات ہوئی ادھر سے چھوڑ دے کہ تو یہ نہیں مان اور بابا ہم شیطان کی بھی مانتے ہیں لیکن اگر تصدیق رسول اللہ کر دے رس اللہ کون کہتے ہم نہیں مانتے ہمیں تو بس ایک بات ہے کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم ہوتے ہوئے مستفی کی گفتار مت پیٹ کسی کا کولو کر دا چار ہزار امام دو سو مفتی چھ سو جو ہے علماء ٹی وی ریڈیو اخبارات ساری دنیا کے نیکی ہے بڑا اچھا کام ہے روح پرور محفل ہے اللہ کی قسم ہم نہیں مانیں گے جب تک محمد رسول اس کی تصدیق نہ کرے لوگ جو ہمیں مرضی کہہ لے کسی گستاخ کس کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا کسی کے بے ادب کہنے سے کوئی بے ادب نہیں بنتا اس کے بعد اللہ نے اللہ کی راہ میں, میں نے بتایا نا کہ اللہ کتنا دیتا ہے اللہ نے مثال بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا میں ان کو ایک دانے کے بدلے سات سو دانوں کا سواب دیتا ہوں اس کی مثال اللہ نے یہ بیان کی کہ دانا بویا اس میں سے ایک تنا بالی کھڑی ہوئی کے ساتھ سات سٹے لگے ایک ایک سٹے میں سو سو دانہ جیسے یہ ایک دانے سے سات سو ہو گیا ایسے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے میں اس کا سات سو گنا سوال دیتا ایک صحابی آیا اس نے کہا جناب یہ ایک اونٹنی نکیل ڈالی ہوئی میں اس کو اللہ کی راہ میں آپ کو دیتا ہوں میں اللہ کا بہا سب و میاں ناکا میرے صحابی اس کے بدلے سات سو اونٹوں کا اللہ تجھے ثواب دے گا کلوہا مختوم سب نکیل ڈالی لوں گی آگے اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو صدقہ کا خیرات کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں کسی غریب مسکین ضرورت مند کو اللہ کا احسان سمجھو کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی وہ سب کا رب ہے اس کی ضرورت بر راست بھی پوری کر سکتا تھا لیکن اس کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی درمیان میں تجھے ثواب دینے کے لیے اللہ کا فضل سمجھو اللہ کا احسان سمجھو یہ کسی پر احسان مت جتلاو اور اپنے سرکار ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر احسان کیوں تمہارا خیال رکھا کہ نہیں ہم ایسے ہی رکھتے ہیں جہاں چار آدمی اکٹھے ہوئے ہاں جی وہ آیا تھا تو ہم نے کہا کیوں بھائی ہاں یہ اسان ڈتلا کے ضائع کرنا ہے اور تکلیف دے کے ماں دے دیا ماں زکاط کے دی رمضان میں یا کچھ دانے دے دیے کسی ذمہ دار نے پھر سارا سال اسے اس آؤ ادھر کام اچھا جی اور چال ہاں او ادھر کام اٹھاؤ اس کو ہاں ہاں وہ تمہیں ہم دیتے ہیں نا زکا تھا وہ ضائع نہ کرو استلا کر بگاڑ لے کر تکلیف اٹھا دے کر کام نہ لو وہ آ اس نے کہا جناب میں اور میرا بیٹا حاضر ہیں آپ نے ہمارے گھر میں راشن ڈلوا دیا کپڑے دلا دیے میرے بچوں بچیوں کے تن تھانپ دیے اللہ تجھے جزائے خیر دے میں اور میرا بیٹا کھڑے ہیں وہ کام کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ ہم نے تم سے کیا لینا انما لا کملی لان جزام ولا شکور ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا اس اللہ بڑے بادشاہ سے ہم نے بدلے لینے تم سے کیا چلے جاؤ بتانا بھی نہ کسی کو کہ ہم نے یہ کیا چلے جاؤ عمر فاروق اور رسی اللہ تعالیٰ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش ہوئی جناب اس میں فلاں شہید جناب فلام بھی شہید ہو گیا کا بھی شہید ہوئے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں جانتے ہم کیسے بتائیں میں کیا ہوا عمر نہیں جانتا عمر کا رب تو جانتا ہے نا جس نے بدلے دینے اسحان جتلا کے تکلیف دے کے ان سے کام لے کے اپنے سرکار ضائع نہ کرو اس کے متعلق آگے اللہ نے مثال دی کہ یہ ایسے ہے جو اسان جتلاتے ہیں اور تکلیف دے کے اپنی سرکار ضائع کرتے ہیں اس کی مثال اللہ نے دی کہ ایک آدمی ہے اس کا باغ ہے بہت باغ ہے بڑا شاندار ہر قسم کا پھل ہے بوڑھا ہے بوڑھا بوڑھا ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے کمزور سوچا چلو کوئی نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں کام نہیں کر سکتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں باغ تو ہے جس کا فائدہ اٹھائیں گے چلو میرا وقت آرام سے گزرے گا میرے بچے جو ہیں ان کے لیے اچانک آگ بگولا با آیا باغ جل کے راک ہو گیا کتنا پریشان ہوگا وہ بڑھے پے میں باغ ضائع ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کی راہ میں بڑے صدقات کیے بڑا خرچ کیا اور سوچتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا یعنی کہ مر جاؤں گا اللہ کے پاس جاؤں گا اس وقت ثواب کی ضرورت ہوگی تو اتنے بڑے صدقات کام آئیں گے لیکن وہاں وہ گیا تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ احسان جتلا جتلا کے تکلیف دے دے کے جن کو دیا تھا ان سے بگار لے لے کے ان سے کام لے لے کے ان کو ڈان ڈان پڑ کر کے ان کی بےستی توہین کر کے اور اپنا دیا ہوا چتلا کے سارا ضائع کر دیا تھا جیسے اس کا باغ جل کے راکھ ہو گیا بڑھے پرے کے وقت ایسے اس کو جب وہاں ثواب کی ضرورت تھی سارے سرکار خراب ضائع ہو گئے ابو کہتے ہیں رسی اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمی ہیں لا ان کو دیکھے گا نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ جو ہے اللہ تبارے کو تعالی جو ہے ان سے کلام کرے گا جنہوں نے کہا خوابو و خسرو جناب وہ تباہ ہو گئے نقصان اٹھا کون ہے پھر آپ نے یہ بات فرمائی تین آدمی ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا جن کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کو اللہ جنت دے گا نہ ان سے کلام کرے گا خابو و خسرو جناب تباہ ہو گئے کون ہے میں ہمیں ہم یہ۔ فرق ہے ہم سن سن کے سن سن سن کے سن سات پشتی مسلمان آٹھ پشتی مسلمان او بیس بیس ہزار مرتبہ کلمہ شریف دس ہزار مرتبہ کلمہ شریف دس رمضان گزر گئے بیس گزر گئے ایک یہ گزر رہا ہے آنكھوں میں شرما یا نہیں آ رہی كان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے زبان سے گالیاں نہیں جا رہی شكل سورت ٹھیک نہیں ہو رہی سودے کا ایپ چھپا کے بیچنا پوری عادت نہیں جا رہی بس وہی بھی ڈنگی وہی بھی ڈھنگی صحابہ ایسے نہیں تھے صحابہ ڈر جاتے تھے كانپ جاتے تھے کہ لگے جناب وہ تباہ ہو گئے کون ہے وہ پھر آپ نے سنا وہ تین آدمی کسان کر کے جتلانے والا کسی کی ضرورت پوری ہوئی ہے تیرے دریے اللہ کا شکر ادا کر شکوا نہ کر مہمان کا رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا اور دوسرا وہ آدمی مرد جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لگتا ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے اور جناب میں تو کی وجہ سے نہیں کرتا ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہ جناب میں چادر اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے پھر اس نے یہ نہیں کہا تھا میں نیچے رہنے رہتا ہوں جیسے تو کہتا ہے میں اوپر کرتا ہوں پھر سے نہیں ہے وہ تو ابو بکر سے دیکھ تھا نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان تھا جس کے ایمان کی گواہی قرآن میں ہے تو اپنا کپڑا تہبد اوپر نہیں کرتا جب تجھے کوئی کہتا ہے کہتا ابو بکر بھی نیچے اس کرتا تھا وہ کرتا نہیں تھا اس کی نیچے ہو جاتی تھی اوپر تو اوپر کیوں نہیں کر تو ابو بکر ہے. نہیں تو پھر اوپر کرنا رسولہ فرمہ جس کا کپڑا بھی ٹخنوں سے نیچے اور حدیث ہے وہ تکبر کی لام اس کو کہتا ہے گنا بے لذت گناہ بے لذت کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور گنا اور تیسرا آدمی جھوٹھی قسم اٹھاتے ہیں سودا بیچنے والا فرمایا سودا تو بک جاتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا بیان کیا فرمایا سود کھانے والی اس کی بکالت کرنے والی اس کی سرپرستی کرنے والے اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں اگر مومن ہو تو چھوڑ دو اس کو اللہ فرماتے ہیں ورنہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر سود کی گواہی دینے والے پر فرمایا سود کے گنا کے ستر حصے کیے جائیں نا ستر حصے تو کم از کم یہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا اس کے بعد اللہ نے قرض کے مسائل بیان کیے جب قرض کا لین دین کرو نا تو لکھ لیا کرو لکھنا اچھا ہے بعد میں انسان بھول جاتا ہے موت فوت ساتھ ہے پھر بعد میں اتنا تھا نہیں اتنا تھا اتنا تھا, اتنا تھا نہیں اتنا تھا خام کے لکھ لیا کرو اور اب اس حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی مصیبت واللہ میں دیکھتا ہوں آدھی مصیبتیں یہ دنیا میں ہم نے اپنی کتاوں سے اکٹھی کی ہوئی لکھنے میں کیا اگر کوئی کہتا ہے لیکن اچھا جی ہوں ہمارے پر تمہار نہیں ہیں تو رہنے دیتوں لکھو اللہ کا حکم میں لکھو اللہ کہتے تھوڑا ہو زیادہ ہو لکھو اور گواہ بناؤ لکھو تاکہ کل کو تمہارا آپس میں کچھ موت فوت ساتھ لکھ لیا کرو آگے اللہ نے رہن کا مسئلہ گروی کا مسئلہ بیان کیا میں کوئی چیز بھی گروی لو حدیث میں آتا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ مکان گروی لینا دکان گروی لینا لے لی پیسے دے دیے اس دکان کا کرایہ مقرر کرو مکان کا کرایہ یہ نہیں پانچ سو ہزار اللہ کو سارا پتہ ہے. جتنا اس علاقے میں کرایہ ہے درمیان میں نہ بہت زیادہ نہ کم جتنا اس دکان کا کرایہ ہے خود لینا ہے خود لو لکھتے جاؤ جب وہ پیسے واپس کرے بولو اتنے پیسے تمہارے آ تمہاری دکان کا کرایہ آ گیا تمہارے مکان کا کرایہ اتنا آگیا اتنا کم لو اور جو لوگ صرف پیسہ دے کے مکان دکان استعمال کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں سود کیونکہ پیسہ تو تیرا پانچ لاکھ دس لاکھ ویسے محفوظ ہے یہ قصے تھی کتر جی اس نے بھی تو فائدہ اٹھایا نا نہ دے تو دینا ہے تو آخرت کا ادرا سواب لے کے لیے دے نہیں دینا تو نہ دے ہاں دو چیزوں کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو سواری والا جانور دودھ والا جانور کیونکہ اس کو تم چارہ کھلاتے ہو حدیث میں آتا ہے ان دو کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کے آخر میں سوت بکرا کے آخر میں تو ایتے عام رسول بے فرمایا رات کو سوتے وقت انسان پڑے یہ اس کو کفایت کر جائیں گی اس میں دعائیں ہیں ربنا وہ اللہ تحم الشرن قبا حمل تو اللہ ہم قبل یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو پہلوں پہ ڈالا تھا ہمیں معاف کر دے یا اللہ بخش دے ہم سے درگزر کر ہماری مدد کر سورہ بقرہ فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے بھاگ جاتے ہیں چالیس اگر پڑھی جائے سورت کا آخر جو ہے تو ایتے ہیں ساری رات کفایت کرتی ہیں آگے سورہ علیہ احمران ہے احمران عیسی علیہ السلام کے نانے کا نام ہے اس میں ان کی اولاد کا تذکرہ ہے اس لیے سورہ علیہ احمران ہے اس میں مرم علیہ السلام کہ والدہ محترمہ کا تذکرہ ہے کہ انہیں نظر مانی کہ یا اللہ جو تم مجھے دے گا نا میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی لیکن وہ بیٹی ہوئی مریم کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیٹی ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے لیکن یہ تمہارے ذہن میں لڑکا تھا نا یہ اس سے بہتر ہے اب کفالت شروع ہوئی کشنے کی زکریہ جو اس کے خالو تھے بیت المقدس کے ایک کمرے میں اس کو چھوڑ کے جاتے تھے اور اس کی کفالت کر ایک دن آئے مریم کے پاس کمرہ بند ہے اور موس بے موسم کے پھل مختلف میوہ چانت ہیں کہاں انا اللہ کے ہادہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں کالت حلّہ <حوامن> یا <اند> اللہ کی طرف سے ماں دعا کی یا اللہ اگر بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے میں بوڑھا ہوں میری بیوی بانج ہے بے موسم ہے موسم تو نہیں ہے لیکن تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم مجھے بیٹا بھی تو دے سکتا ہے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا سنی اور ہم نے اس کو زکریا ال یا, یا, زکریا تو یا یا علیہ السلام ہم نے یہ نام بھی پہلے نہیں تھا نام بھی ہم نے یہ بتایا اور جب بچہ ہونے والا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علامت یہ ہے کہ تو تسبی ذکر کے لیے تیری زبان چلے گی تو گفتگو نہیں کر سکے گا اچھا چلو یہاں بڑھے پے میں بچہ ہوا بیوی بھی موجود ہے اور خامن بھی موجود ہے اس سے آگے اللہ نے اور قدرت دکھائی کہ مریم کنواری جس کا خامد نہیں تھا اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام دے دیا بیٹا اللہ یہ بتانا چاہتے کہ اس سے بھی آگے ہم جو ہے نا یہ ٹھیک ہے صحلام نے وسائل اسباب کے تحت چلایا ہے لیکن ہم اگر چاہیں تو ان کے ہم محتاج نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ان کے موجود میں یہ بات تھی کہ مردے کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زدہ ہو جاتا تھا لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا تھا انہوں نے اپنی ماں ان کی مر گئی اس کے سرانے بہ کے روتے رہے اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکے جس کا مطلب ہے معاذہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی رسول سے ظاہر ہوتا ہے نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ولی سے ظاہر ہوتی ہے ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی موحد اور مشرق میں یہی فرق ہے موحد موجہ کرامت پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس سے اختیار ثابت نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو زندہ نہ کر سکے لیکن مشرق اس سے اختیار ثابت کرتا ہے اللہ تبارک بالی نے یہ بات بتائی لیکن اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اس امت میں کئی لوگ شرک میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر عیسلیہ سلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے دلیل کہتا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ بیڑا مائی کا پار لگایا تھا اور ان کو زندہ کیا تھا کہاں قرآن پہاڑ پہ اترے ریزا ریزا کہاں وہ قصہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں اگر قصے پہ غور کرنا شروع کر دیں سارا جھوٹ ثابت ہوتا ہے اچھا بھئی یہ مائی گیارہویں دیتی تھی پھر اس نے ایک دفعہ نہیں دی کیوں نہیں دی انکار کیا نہیں انکار نہیں کیا ویسے دے نہیں سکی اچھا گیارہویں کی پوزیشن کیا ہے کہتا کر لو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ نہیں وہ بھائی جب کر لو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ نہیں ہے تو پھر پیر صاحب کو اتنا غصہ کیوں آیا کہ وہ مانتی بھی تھی دے سکی دل میں بات رکھی اور پھر کوئی موقع آیا تو اس سے انتقام لوں گا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بگس کے مارے ہوئے اور پھر جب اس کے بیٹے کی شادی تیار ہوئی ساری بارات اس کو غرق کر دیا اور جس کا قصور تھا مائی کا وہ باہر کھڑی تھوک کے حساب سے جالت نیلام ہو رہی ہے چھ چھ ڈگریاں دین میں بدھو اکل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تھوڑا سا آدمی غور فکر کی بات کرے کہتا چپ چپ جس بات کا نہ ہو وہ نہیں پوچھتے وہی وہ تو پوچھتے ہیں بد غور فکر کرتے اللہ نے قرآن میں سمجھایا عقلی نقلی دلائل دے کر باش کے دلائل کھیتی باڑی کے دلائل انسان کے پیدائش کے دلائل اللہ نے دے کے کہا دلیل سے بات کرو غور و فکر تحقیق ریسرچ کی عادت ڈالی اور یہ کہتا ہے چپ چپ جس بات کا پتا نہ ہو وہ نہیں پوچھتے اچھا آگے چلو ہم نے تھوڑا سا اور غور کیا ہمیں پتہ چلا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ چھٹی صدی ہدری میں فوت ہو گئے اور جو وہ دولہ بناتے ہیں نا برا دھیا دولہ وہ گیارہویں صدی میں فوت ہوا پانچ سو سال بعد دولہ آیا اور پانچ سو سال بعد وہ کشتی پار لگ رہی ہے کہاں قرآن کی عتیں اور کہاں جی سرو پر قصہ خدا کا خوف کرو اللہ کے پاس جانا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ماں کان ابراہیم یہودی والا نسران یعن والا کنکان حانیف مسلمان المشرقی ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ زہر اللہ کا بیٹا زیر اللہ کا جو عظہر مشکل خوشا اسے عرصہ دینے والا زیر اللہ دینے والا ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا عیسائی بھی جو ہے ان کا دعویٰ غلط ہے کہ ابراہیمی ابراہی ہے کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا عیسی علیہ السلام اللہ کا جز عیسی علیہ السلام مشکل کشا عیسی علیہ السلام صحت دینے والا ابراہیم علیہ السلام کو تو عقیدہ نہیں تھا مکے والے بھی غلط ہیں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لات و منات ازا بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں مرنے کے بعد یہ اولاد دیتے ہیں مرنے کے بعد ان کو اللہ اختیار دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ نہیں تھا لو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ کا محمد رسول صلی اللہ کا محمد رسول اللہ, اللہ سے مشکل کشا محمد رسول روا وہ بھی ابراہیمی کا حصہ علی رسی اللہ, اللہ کا حسا, علی رسی اللہ شا, وہ بھی ہی نہیں, ہے نہیں ہے جو کہتا ہے کہ بابا فرید اللہ کا حصہ اللہ کا حصہ نے فرمایا ابراہیم کے عطد نہیں تھے تو یہ اللہ پھر ابراہیمی ابراہیم پوری میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا وارس اس کے عقیدے کا وارث ایک اللہ کے لیے دینا, ایک اللہ کے لیے روکنا ایک اللہ کے لیے جوڑنا ایک اللہ کے لیے توڑنا با مخالف, برادری مخالف علاقہ مخالف ساری دنیا مخالف بل وکیل میرا اللہ مجھے کافی ہے کوئی میری مدد کو نہ آئے میرا اللہ مجھے جو ہے وہ اچھا مددگار ہے علاقہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو میرا بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہاں ہو جو تو میرا سچا ابراہیم یا محمد رسول اللہ تم یا اس کے سچے پیروکار ہیں قرآن کہتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آخر میں فرمایا کہ میری عبادت کرو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو پانچ ٹائم نماز پڑھو حلال کھاؤ سچ بولو باقی میری رحمت آئے گی بیڑا پار ہو جائے گا اگر ایسے تم شرک پر کس کو فجور پر فاشی اور پر, جوئے پر حرام خوری پر ہماری بغاوت نہ فرمانی پر مرے تو سن لو فلا یوک والا میں الارض دہم مل الردہ افتتاح قیامت کے دن زمین جتنا بڑا سونا بھی پیش کرو گے نا تو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی سوائے کیوں نبیوں رسولوں کے سردار نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تو کو کہا تھا رضی اللہ تعالی نا فاطمہ میری بیٹی حسن حسین کی مائی یہ نہ سمجھنا رضی اللہ تعالیما کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلاح سم نہیں عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے اگر تیرے پلے عمل نہ ہوئے لاغنی نہیں ان کے من اللہ اشیاء میں محمد بھی تیرے کام نہیں آ سکوں گا کون صلی سم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل اللہم اجز الاسلام والمسلمین اللہم نسل اسلام والمسلمین اللہم نسل جہاد والمجاهدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم نشمرزانا مرز المسلمین اللہم مکفنا بحلالیک ان حرامیکا اگننا بفضلکا من سواق اللہم اس رعواتنا وا من رواتنا سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت